شہید خالق و کلّی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل شہید اسلام صورت اچھا عصر دنیا کے بعض ترغیب صالحہ خلاصہ اس کا شکوہ اور اصول کامیابی وہی کامیابی ہے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 کہتے ہیں وہ مول منظور کے پاس جو کیا تھا تو چار گھنٹے ضائع کرایا کیا فائدہ ہوگا تجھ کو وہ کہتے ہیں یا نہیں وہ فائدہ اسی کو جانتے ہیں اسی کو مردار کو کہ پیسہ آ جائے قرآن کو نہیں ہاں ملا نہ بننا ملا سے دور رہنا نا کے ٹھگ میں نہ ہے نا ملا ٹھگ گیا پڑا شاید یہ زمانہ دلالت کر رہا ہے کہ انسان کے طرح جا رہے ہیں سارے کی طرح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 تبلیغ حقبا سو بھی پھر حق کے اندر حلوے ملتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں پھر ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں کس کی صبر کی یہ ہیں اصول ارتقا کامیابی کے اصول وہ کتنی میاں داہن بارہن ہاں آ جاگ دے بیٹھو چار ہیں چلو ٹھیک ہے جی تو زمانے کو شاہد بنایا گیا اس کے لیے